پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وستناجین پر تین نارمل حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کانت علی من نصیبی من المعنمی یوم بدری مجھے بدر کے روز مال غنیمت میں سے میرے حصے میں مجھ کو ایک جوان اونٹ ملا تھا شارف جوان اونٹ مجھ کو بدر کے روز غنیمت میں میرے حصے میں ایک جوان اونٹ ملا تھا وہ رسول اللہ آطانی شارفن من الخم سی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نے مجھے ایک جوان اونٹ خمس میں سے دیا تھا اس دن فلما اردو ان ابتنی ب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب میں نے ارادہ کیا کہ فاطمہ بنتے رسول اللہ علیہ وسلم کو رخصت کراوں یعنی رخصت کرا کے اپنے گھر لاؤ یہاں اب تنی کا لفظ آیا اس لیے کہ رائے یہ تھا کہ جب دولن کو رخصت کرا کے لانا ہوتا تھا گھر تو اس کے لیے ایک قبا جو ہے بنایا جاتا تھا اور اسی کو سجایا جاتا تھا اس میں لا کر کے رکھا جاتا تھا مراد یہی ہے جو ترجمہ کیا میں نے تو جب میں نے ارادہ کیا کہ میں فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی رخصتی کرا کر لاؤں و حد تو رجولن سب واغن مین بنی قین ائیر تو میں نے وعدہ لیا قبیلے بنو قین کے ایک زرگر آہنگر زرگر لوہار میں نے وعدہ لیا قبیلے بنو قین کے ایک زرگر آدمی سے کہ وہ میرے ساتھ چلے ائیر تہلا مائیا کہ وہ میرے ساتھ چلے کہاں جنگل کس واسطے پنا عطیہ بے کہ وہ ہم دونوں مل کر کے لائیں جنگل سے ازخر گھاس کہ ان ابھی اہ مینستین میں نے چاہا یا میرا ارادہ تھا کہ اس کو میں زرگروں کے ہاتھ بیچوں اور جس سے کچھ پیسہ حاصل ہو جائے فتعین بھی ہی فی ولیمت عید اور اس سے میں یعنی اس آمدنی سے میں مدد حاصل کروں اپنی دلہن کے ولیمے کے سلسلے میں یہ آپ السلم کی صاحبزادی کا ولیمے کی یہ شان ہے کہ داماد صاحب جنگل جا رہے ہیں گھاس لانے کے لیے کہ اسے بیچ کر کے ولیمے کا انتظام کریں فبینہ انا اجم الشار فی متا ان جس وقت میں جمع کر رہا تھا اکٹھا کر رہا تھا اپنے دونوں جوان اونٹوں کے لیے ساز و سامان کیا ساز و سامان منل افتابی کجاوے ولغرا اور بوریاں جس کے اندر بھوسا وغیرہ ان اونٹوں کے لیے بھر کر کے رکھوں اور رسیاں وشارفایا مناخطانی علاجم بجرت رجول من انصار اور میرے دونوں جوان اونٹ بیٹھے ہوئے تھے ایک انصاری آدمی کے کمرے کے برابر میں اقبل تو ہی نا جما تو, ما جمع تو تو جس وقت میں نے سامان اکٹھا کر لیا جو بھی اکٹھا کیا میں آیا فعزن بشاری تو اچانک اپنے دونوں اونٹوں کو دیکھتا ہوں کہ قد اج تبت کاٹ لیے گئے ہیں ان دونوں کے کوہان و بکیرت خواصرما خاصرت ان کی جمع اور کاٹ لیے گئے ہیں ان دونوں کے پہلو وہ اقیدہ اقبال ہما اور نکال لیے گئے ہیں ان دونوں کی کلیجیاں فالم املکھ آئنی یہ منظر دیکھ کر میں اپنے آنکھ پر قابو نہیں رکھ سکا یعنی مجھے رونا آ کہ یہ کیا ہوا تو نہیں قابو رکھ سکا میں اپنی آنکھ پر جس وقت میں نے یہ منظر دیکھا فکل میں نے کہا من فعل حاضہ کس نے یہ کیا ہے آلو لوگوں نے بتلا فا الح ہمزبنو عبد المطلب یہ کیا ہے حمزا عبد المطلب نے وہ فی حاضل بئی تھی فی شرب منل انساس اور وہ اس گھر کے اندر انسار کے بہت سے شراب نوشوں کے ساتھ ہیں شربن جمع شاربن کی اور وہ اس گھر میں انسار کے شراب نوشوں کے ساتھ ہیں غنت ہو کئی نتن و اصحاب خوب ہے اصحاب کا ایک مغنیاں باندھی نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک گانا سنایا تھا فقالت من گنا تو اپنے اس گانے میں اس نے یہ پڑھا تھا اللہ ہمز لشرف ان یا ہمز لشرف انوا وہن ملاتن بل فنائی حمزہ جیسے ترخیم کا معنی کیا ہے مرادہ کے آخری حرف کو ہدف کر دینا تخفیف کی غرض سے جیسے عثمانوں سے عثم تو حمزہ سے حمزو المزو لرف ان شرفن اوپر آئے شارف جوان اونٹ اس شارف کی جمع ہے اور ناویت ان فاربا اس کی جمع نیوا ہے سنو اے حمزہ دیکھو اے حمزہ فاربا جوان اونٹوں کو دوسرا مصرا وہ نام کلا گھر کے سامنے کے خالی زمین کو فنا کہتے ہیں گھر کے سامنے کے خالی زمین کو فنا کہتے ہیں دیکھو امداد فاربا جوان اونٹوں کو وہ نام کلا جو گھر کے سامنے بندھے ہوئے ہیں آگے ہاتھے کے اندر شہر ہے کہ جلدی سے ان پر تلوار مارو اور انہیں خون میں لت پت کرواساب علس رہے حمزہ اچھل کر تلوار کی طرف گئے یعنی تلوار لی فج تب ماں اور دونوں اونٹوں کے کوہان کو کاٹ ڈالا و بکار خواصیرہ اور ان دونوں کے پہلوؤں کو بھی کاٹ ڈالا وہ آخا من اخبار اور دونوں کی کلیریاں نکال لی کالا علی حضرت علی کہتے ہیں فن تلخو پتہ ادخلا اللہ رسول اللہ جاتی میں چلا یہاں تک کہ پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درا حالے کی آپ کے پاس زید حادثہ بھی تھے حضرت علی فرماتے ہیں فا رفا رسول اللہ الزی لفیق میرا چہرہ دیکھ کر کے تاڑ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشانی کو جس کا میں نے سامنا کیا تھا یعنی میرا چہرہ دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ کوئی خاص پریشانی لاحق ہوئی فقال رسول اللہ صلی اللہ سا ساسن ماں لگا اللہ کے رسول پوچھا کیا بات ہے تم کو کیا ہوا آ کہتے ہیں کل یا رسول اللہ مارا اے تلیو آج جیسا حادثہ میں نے نہیں دیکھا آدا ہمزتوں آلہ نا کسی آدا یادو ظلم کرنا ہمدا نے میرے اللہ نا قطع نے میرے دونوں ہوٹلوں پر بڑا ظلم کیا وہ تبا اسماتا ہوما دونوں کی کوہان کاٹ ڈالی و بکارا اور دونوں کے پہلو کاٹ لیے وہاں ہوا جا اور دیکھو وہ اس گھر میں ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور دیکھو وہ اس گھر میں ماہو شاربون ان کے ساتھ اور بھی شراب پینے والے ہیں فدا رسول اللہ صاحب بر ہدای اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگائی فرتادا بھی اسے اوڑھا ان تلا کا یمشی اور پیدل چل پڑے و تباہ آنا و ضعید اور آپ کے پیچھے پیچھے میں اور زید ابن حادثہ بھی چلے حتّہ جا الفی ہی حمزتوں یہاں تک کہ پہنچے اس گھر پر جس میں حمزہ تھے فستا آپ نے اجازت مانگی فدی کی اجازت دے دی گئی فن ہوں شرب تو دیکھا کہ وہ سب شراب پیئے ہوئے خوافی کا رسول اللہ یہ سب شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے سمجھے نا یہ نہیں کہ اس وقت حضرت حمزہ السلام نے اسلام لے آئے تھے لیکن شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اور شراب پینا کوئی معیوب بھی نہیں تھا اس وقت تک تو اللہ کے رسول صاحب سلم ملامت کرنے لگے حمزہ کو اس حرکت پر جو انہوں نے کی تھی کوئی دن تو حمزہ نشے میں مست محمد رت اور سرخ آنکھوں والے تھے اتنا پی لیا تھا کہ آنکھیں ایک دم سرخ ہو رہی تھیں اور کچھ ہوش نہیں تھا حمزا نشے میں مست اور سرخ آنکھوں والے تھے فا نظر آمرسول الا رسول اللہ آسرم نے اللہ کے رسول وسلم کو گورا سما سا عدم نظرا پھر نظر اور اوپر اٹھائی فا نظرا علا رخ اور گورتے رہے آپ کے گھٹنوں پر سما سا ادن نظرا پھر اور نگاہ اوپر اٹھائی اور پر اٹھائی فا نظارہ الا سرتی اور گورتے رہے آپ کے ناپ پر سماسا آدر نظرا پھر اور نظر اوپر اٹھائی فا نظرا علاور ہی اور گھورنے لگے آپ کے چہرے پر سم مکال حمزد حمزہ نے کہا وہل ان تم اللہ عبید نہیں ہو تم لوگ مگر میرے باپ کے غلام کیسے یعنی کل عبیدی حمزہ کے باپ کون تھے عبد المستلف تھے نا اور آپ صلاح سلم حمزہ کے بھتیجے تھے عبداللہ کے لڑکے تھے اور عبد کے پوتے تھے تو پوتا کیا ہوتا ہے دادا کے لیے مصر غلام ہی کے ہوتا ہے سمجھے نا یعنی اطاعت اور فرما برداری میں فارا فا رسول اللہ صلاح اللہ علیہ وسلم انہو تو اللہ کے رسول صلاحسلم جانا کہ یہ اس وقت نشے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے یہ زبان سے بڑھ کر کے یہ ہاتھ بھی چلا سکتے ہیں خیریت اسی میں ہے کہ واپس لے جاؤ اس حال میں کچھ نہ کہو فنا کا سا رسول اللہ سلم اللہ عقیبی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ساسلم الٹے پاؤں لوٹ پڑے فخا رجا اور گھر سے باہر نکلے فقا رجناما ہوا آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی باہر نکل آئے تو خبر خبر کے حرمت کی یہی علت ہے کہ عقل زائل اور مغلوب ہو جاتی ہے جبکہ بھلے برے کے اندر سمیز عقل ہی کرتی ہے اور جب عقل ہی نہیں رہی یا وہ مغلوب ہو گئی تو پھر بھلے برے کی تمیز اٹھ جاتی ہے دیکھیے یہ بھی نہیں کہ حمزہ جو مسلمان نہ ہو مسلمان اسلام لا چکے ہیں لیکن نشے کی حالت کے اندر یہ بھی نہیں ہوش ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں چلیے بتا بھی میان سبھی کا فادل ابن حسن زمری کہتے ہیں امن امل حکم اور زباعت ابن طی زبیر ابن عبد المطلب کی ام حکم یا زبا جو زبیر ابن عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں حد دست ان دونوں میں سے کسی ایک نے ان سے یعنی مجھ سے بیان کیا انہداہما ان, ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے حوالے سے یعنی یا تو ام حکم نے مجھ سے بیان کیا اپنی بہن زبا کے حوالے سے یا زباع نے مجھ سے بیان کیا اپنی بہن ام حکم کے حوالے سے کہ اس نے یہ کہا سمجھے نہیں فضل ابن حسن زمری کہتے ہیں کہ زبیر ابن عبد المتلی کی دو بھی ام حکم یا زباع نے مجھ سے بیان کیا انہیں دونوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے یعنی یا تو امے حکم نے مجھ سے بیان کیا کہ کی میری بہن زبا آنے یہ کہا یا زبا آنے مجھ سے بیان کیا کہ کی میری بہن امے حکم نے یہ کہا سمجھے نہیں؟ بعض نسخوں کے اندر ان امل حکم کے بجائے اننا امل حکم اور زبا آتا امکم یا زبا آ کے بیٹے نے ان دونوں میں سے کسی ایک سے روایت کیا اب ان دونوں میں سے کسی ایک سے اگر ام حکم کا بیٹا ہے اور ام حکم ہی سے روایت کیا تو گویا اپنی ماں سے روایت کیا اور زبا سے روایت کیا تو گویا اپنی خالہ سے روایت کیا سمجھے؟ اور اگر بیٹا جو ہے ابن نے ز... ہاں بیٹا اسی طرح اگر بیٹا جو ہے کس کا ہے زبا آ ہے تو اگر اس نے جو ہے روایت کیا زبا ہی سے تو گویا اپنی ماں سے روایت کیا اور اگر روایت کیا ام حکم سے تو اپنی خالہ سے روایت کیا اور خود اسی کتاب میں دوسری جگہ پر ابن الحکم ہی آیا ہے اور اس کو زیادہ صحیح قرار دیا گیا ہے رسول اللہ اساب رسول سب کیا روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں کچھ قیدی پائے فضاحب تو آنا وہ اب اگر روایت کرنے والی امیں حقم ہے تو مانا کہ گئی میں اور میری بہن زبا اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ صحیح اور اگر روایت کرنے والی زبا ہے تو مانا کیا فضاحب تو آنا گئی میں اور میری بہن ام حکم اور اسلحاسن کی شاہدادی فاطمہ فشکو نا ما ماں نہوفی ہم تینوں نے آپ کے سامنے شکوا کیا اس پریشانی کا جس کو ہم جھیل رہے تھے وسا الناح امورالانہ بشئی امینسا بھی اور ہم تینوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ حکم دے دیں ہم کو کوئی قیدی دینے کا تاکہ اس سے ہم کام کاج کرائے فقال رسول اللہ اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا او دیر کر دی سبق کن یا سبقت کر چکے تم پر بدر کے کےتامہ یعنی yani, تم سے پہلے وہ درخواست کر چکے ہیں تم سے پہلے بدر کے یتامہ درخواست کر چکے ہیں یا بدر کے یتامہ کو وہ قیدی بطور خادم دیے جا چکے یا دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے ولاقن خیر خادم تو نہیں ملے گا والا کنس عد الکنا اعلی ماں ہوا خیر الکنہ منزالین البتہ میں تمہیں بتلاتا ہوں ایسی چیز جو تمہارے لیے اس سے کس سے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے اس سے سب کام چلے گا آٹومیٹک کیا تو برہ اعلیٰ عصر کل سلاطین سلاسن و سلاثین تقبیر اللہ اکبر پڑھا کرو ہر سر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ و صلاسم و سلاسینہ تسبی اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو وہ صلاسم و سالثین تاممید حتن اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو تینتیس یہاں ننانوے ہوا نا اور آخر میں ایک مرتبہ ولا الا رہ لہ شریقہ رہو لہ الملکو و لہمد و علاق الشین قدیر سے نچری بن گئی نہیں ایک مرتبہ یہ سو ہو گیا تارا ائ آشو و حما ابنتا امن نبی صلی اللہ اور یہ دونوں ام حکم اور زبابہ نبی علیہ السلام کے چچا کی بیٹیاں تھیں بھائی آپ آب عبد اللہ ابن عبد المختلب ہیں نا اور یہ بیٹیاں کیا ہیں یہ جو ہے بنتے زبیر ابن عبد المختلب ہیں تو زبیر کیا ہوئے آپ کے چچا ہوئے نا پڑھئے بني الفار انت صنعا يحيى بن غالب قال <سؤال> ان على كان نوان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من حفي اهله حتى اثر فيها وقد تقبلت كثير بحث حتى اثر فيها فبن في بيتها قرب صيامها بعد النبي عليه وسلم فاقود لو زید یباکی مخاطی ہی خارمان فاعدت مفا جدت فا جدت منہ مجتاقا فرجع از فاداها من قریف فقال ما كان هادا لها سکرت فاقود بریا انا محجدتا يا رسول اللہ جرد ذرها حتى اثرت في یدها وحملت حملت بر صرف اس جربت حتى اثرت في نهلها فلما انجادت فرم ومرت فاعدا فلت سفرمتا یہ پالکا کی طرف سے گھر گھر پانی کا کنیکشن نہیں تھا بلکہ کوئی ٹنکی تھی ہی نہیں خود دیوبند جیسی جگہ میں سرسالا کے موقع پر یہاں ڈاکانے کے پاس جو ہے پانی کی ٹنکی بنی ہے ورنہ دیوبند میں بھی نہیں تھا تو پانی کے لیے کیا کرتے تھے یہ سکے ہوتے تھے جو مشکیزا میں پانی کنویں سے پانی نکالتے تھے مشکلے میں بھرتے تھے چمڑا کا تھیلا ہوتا ہے نا مشکل اور پھر اس پانی کو پیٹھ پر لادا اور ایک رسی ہوتی تھی یا چمڑے کا پٹا ہی ہوتا تھا اس کو آگے سے یہاں سینے پر جیسے آج کل وہ بیگ ہوتا ہے جو پیٹھ پر لاتے ہیں نا تو سینے کے اوپر اس کا وہ پھنسائے رکھتے ہیں تو جب وزن ہوگا پیٹھ کے اوپر تو وہ پٹا سینے کے اوپر دباؤ ڈالے گا نہیں ڈالے گا اس طرح سے جو ہے یہ پانی گھر پہنچا پہنچانا سکتا کہتے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن دارال کے اندر یہ جو صفائی والے نالی وغیرہ کی دھلائی کرتے ہیں تو ابھی کوئی سات آٹھ سال پہلے تک ایک سکتا رہتا تھا وہ بھی اسی طرح جو ہے مولسری کے کنویں سے پانی بھرا مشکیزے کے اندر اور پیش پر اسے لازا اور اس کا سرا پکڑ کر کے وہ نالی پر ڈال رہا ہے پیچھے جو ہے وہ جھاڑو مارتا جاتا تھا یا آگے گئے نالی پر اب وہ بھی ختم ہو گیا شاید وہ زندہ تھا اس وجہ سے اس وقت تک جب تک زندہ تھا باقی رکھا ملازمت کا مسئلہ ہے روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو گیا تو وہ ملازمت ہی وہ ختم ہوگی اب تو جو ہے وہ ہے نا پائپ لے کر کے اسی سے دھلائی کرتے ہیں ابن آبود کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا الا و حد سکا انی و رسول اللہ کیا نہ بیان کروں میں تم سے اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ و کات بن احب اہلی ہی علیہ حالانکہ وہ یعنی فاطمہ آف اللہ سلم کو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں کل بالا ابن عابد کہتے ہیں میں نے کیا کیوں ضرور سنا یہ قال حضرت علی فرماتے ہیں کہ انہا جرت بر رہا وہ چکی چلاتی تھی یا دیکھی نہیں ہوگی تم لوگ گھر میں کس طرح سے چکی ہوتی تھی یہاں تک کی نشان ڈال دیا چکی نے ان کے ہاتھوں پر وسطتط بالقربتی اور پانی کھینچتی تھی مشکیزے سے ہتھی اصرفی نہ رہا یہاں تک کہ مشکیز نے نشان ڈال دیا ان کے سینے پر وہ کانا ستل جھاڑو لگاتی تھی گھر کا حتّہ اقبرت سیاب یہاں تک کہ گرد آلود ہو گئے ان کے کپڑے فعت نبی صلی اللہ علم خاج من تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس غنیمت میں کچھ خادم آئے تو میں نے فاطمہ سے کہا لو اطی ابا کی فص ال ہی اچھا ہوتا اگر تم اپنے باپ کے پاس جاتی اور آپ سے کوئی ایک خادم مانگ لیتی فت وہ آپ کے پاس گئیں فوجت اندہ داسن لیکن آپ کے پاس کچھ بات کرنے والے لوگوں کو پایا فرض وہ لوٹ آئی لیکن آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ فاطمہ آئی تھی لوٹ گئی فاح منگ آصلم اگلے روز خود ہی فاطمہ کے پاس آئے فکال اور پوچھا ماں کا نا کیا تمہیں ضرورت تھی فقت ہایا کی وجہ سے فاطمہ خاموش ہو گئی فکن تو آنا و حدسا یا رسول اللہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے بیاں میں آپ سے بیان کر رہا ہوں ان کی حاضر اللہ کے رسول جررت بل رہا چکی چلاتی ہے حتیٰ ازرت بھی رہا یہاں تک کہ چکی نے ان کے ہاتھ پر نشان ڈال دیے وہ حمالت بالقربتی اور مشکیزہ اٹھاتی ہے حتیٰ اثرت فی نہ رہا جہاں تک کہ مشکیزے نے ان کے سینے پر نشان ڈال دیا فلما انجا عقل خدم تو جب آپ کے پاس خادم آئے ہیں غنیمت میں امر تو انتا میں نے ہی ان سے کہا کہ آپ کے پاس جائیں ستس تخ کا خادم آپ سے کوئی خادم مانگ لے یقینا ہر راہ یا فی جو ان کو بچائے ان کے لیے بقایا بن جائے جو ان کو بچائے اس محنت اور مشقت سے جس میں یہ مبتلا کال آپ نے فرمایا اطلاع یا فاطمہ فاطمہ اللہ سے ڈرو و ادی فریضہ کا رب کی اپنے رب کا فریضہ ادا کرو وہ عملی عملہ کی اور اپنے گھر والوں کا کام کرو فیضا اخذ تھی کی تو جب اپنے بستر پر پہنچو فصب صلاسوں و صلاث تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھو سلاسا و عامدی صلاسوں و صلاحیت تینتیس مرتعہ پڑھو و کبری و سلاثین اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھو فطیل کا یہ سو ہو گئے خیروں کا من خارن قال حضرت بولی رضی تو ان اللہ و ان رسول میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر راضی ہوں یہ فارح بن احمد بن محمد بن برہ یوقال حدثنا ذروذ قال برنامہ برہ نے ظہریاں علی ابن سینہ انتہا بن سدی فاروق بن یعقوب محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں امام ابو داؤد کے استاد محمد ابن عیسیٰ کہتے ہیں امام حد دسنا محمد ابن عیسیٰ تو امام ابو داؤد کے استاد محمد ابن عیسیٰ جن کی کنیت ابو جعفر ہے کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا میرے استاد انبسا ابن عبد الواحد خرچین یہ کون ہے الا ابو جعفر وہی امام ابو داؤد کے استاد محمد ابن عیسیٰ جن کا جن کی کنیت ابو جعفر ہے کہتے ہیں کہ کنہ نقولو اندال قبلا انسما انل ابدال منل ما والی ہم لوگ کہا کرتے تھے ان کے بارے میں کن کے بارے میں انبا صاحب نے عبد الواحد کے بارے میں کہ وہ ابدال میں سے ہیں قبل اس کے کہ ہم یہ سنتے کہ ابدال کو موالی میں سے ہوتے ہیں ورنہ اس سے پہلے ان کو ابدال ہی سمجھتے ہیں امت کے اندر کچھ افراد ابدال ہوتے ہیں سیاحت ستہ میں سے صرف یہی ابوداؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے باقی کسی کتاب کے اندر ابدال کا ذکر نہیں ہے صرف کتب سیاہ میں ہونے کی نفی کرتے ہیں سمجھ گئے نا ویسے یہ کون لوگ ہیں قطب ہے ابدال ہے غوث ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو تک نظام ہے تشریعی نظام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے اور جو تکوینی نظام ہے اس کے لیے یہی قطب عبدالغص وغیرہ مقرر کیے جیسے حضرت خزیر علیہ السلام ان کو تکوینی رسول بھی کہہ سکتے اب ان میں سے بعض تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے جہاں مقرر ہو گئے ہمیشہ کے لیے جب تک وہ ہیں زندہ تب تک وہیں رہیں گے ان کو تو قطب کہتے ہیں ان کو تو قطب کہتے ہیں اگر آپ نے گھر کے اندر چکی دیکھی ہوگی تو پتھر کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک تو زمینی پر چبوترا سا مٹی کا بانا دیتے ہیں گول گول اور اس کے بیچوں بیچ ایک لوہے کے جو ہے نیک ہوتی ہے وہ گاڑ لیا اور ایک پارٹ چکی کا چکی کے پارٹ میں بھی بیچ میں سوراخ ہوتا ہے یوں اور وہ لوہا یوں نکلا ہوتا ہے سمجھ گئے پھر اوپر کا پارٹ اس پر رکھتے ہیں اس میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے تو چکی تو پوری گھومتی ہے اوپر کا پارٹ پورا گھومتا ہے لیکن وہ بیچ میں جو لوہے کا سریا نکلا ہوا اسی کے گرد اوپر کا پارٹ گھومتا ہے وہ سریا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا وہ قطب ہے وہ کیا ہے وہ قطب ہے اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے آج دوبند ہے کل کھگولی بھیج دیے گئے تو اس وجہ سے ان کو اب کہتے ہیں ابدال کے واقعات بہت سارے یہاں دوبند کے بارے میں بھی دلّی کے بارے میں بھی کسی زمانے کے اندر دلّی میں بہت زیادہ بدمنی تھی ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت بہت بدمنی ہے کہ لیں گے اصل میں یہاں کا اب بہت ڈھیلا ہے بہت نرم ہے اگر دیکھنا چاہو تو جاؤ کوئی بازار ہے شاید ابھی اسی نام سے وہ سیتارام بازار کے اندر وہاں جاؤ سنترے بیچ رہا ہوگا یہ گئے تو وہاں دیکھا واقعی ایک آدمی سنترے بیچ رہا ہے اس نے کہا کہ سنترے کیسے ہیں چکھ لو مانگا چکھنے کے لیے چیڑا منہ سے لگا پھینک دیا کہ یہ تو خراب ہے دوسرا لے لو اس طریقے سے دیکھ لوں سنترے اٹھا اٹھا کر کے ان سے کر کے اور منہ سے لگا کر پھینک دیا تو خراب ہے کہ چلے کچھ نہیں بولا وہ بتایا کہ ہاں حضرت وہ تو بہت ہی نرم ہے ہاں بس یہی بات ایک عرصہ کے بعد امن و مان قائم ہو گیا یہ پھر گئے ملنے کے لیے کہاں وہ بدل گیا اب دوسرا آیا جا اسے جا کے دیکھو کہاں وہ جامع مسجد پر پانی پلا رہا <تصفح> گئے یہ اس سے پانی مانگا بھائی پانی اس نے کہا پہلے ایک پیسہ رکھا رکھ دیا انہوں نے اس نے ایک کٹورا پانی دے دیا انہوں نے پانی لیا اور کلی میں تقریباً سارا پانی خرچ دیا دیا اسے لائی اور دیجئے دیجیے ایک پیسہ رکھ اس نے کہا تو میں نے کلی جو ہے کیا ابھی پیا کہاں ہے کہ ماروں گا سب پر نکل جائے گی ہاں تو کچھ بھی کرے ہم ایک پیسے میں گلاس ہیں ایک پیسہ دے کر کے چلے آئے بتایا کہ ہاں یہی ہے تو اس طریقے سے جو ہے خود یہیں دیوبند کے اندر ایک مطلع قاری متباداری سلامت اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک شخص کے لڑکے کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا اور وکیلوں نے اس کے جو ہے بتلا دیا تھا بحث پوری ہو چکی تھی کہ بھائی بچنا تو مشکل ہے جو وکیل لڑ رہے تھے مقدمہ انہوں نے اس کو ناؤ کر دیا تھا وہ حضرت مالا یا خوب سارا متعلق کے پاس دعا کے لیے گیا تو انہوں نے اس کو کہا یہ جہاں عیدگاہ ہے ادھر بتایا کہ وہاں جاؤ ایک آدمی گھاٹ چل رہا ہوگا تو اس سے دعا کراؤ ان کو حیرت ہوئی کہ اپنا تو کرتے نہیں ہوئے گسیارا کیا دعا کرے گا لیکن گئے تو دیکھا واقعی ایک علول جلول آدمی ہے جو گھاس چھیل رہا ہے سلام کر کے جا کے اس کے بعد بیٹھ گئے اپنا درد بیان کیا تو وہ زور سے ہسا کہ اگر میں اس کام کا ہوتا تو گھاس چھیلتا کہا نہیں تو مارا یا صاحب نے بھیجا تو ایک دم سوچ میں پڑ گیا تو اس نے کہا بھائی فیصلہ تو لکھا جا چکا اب کچھ اس کے بعد اس نے جو ہے دو اینٹیں اٹھائیں اور دونوں اینٹوں کو یوں ٹکر مار کے ایک اینٹ ادھر پھینک دی ایک اینٹ ادھر پھینک بھی کہہ تھا اچھا جاؤ اگلے دن فیصلے میں بری ہو گیا لیکن یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ اب دال میں حصہ تھا وہ پھر یہاں دیوبند میں نہیں نظر آیا تبادلہ ہو گیا ہوگا اچھا مل تو ضروری ہے ہاں تو علبا صاحب نے راج کرشی کہتے ہیں مجا کہتے ہیں کہ ان اطن نبی صلی اللّہ علم یسلبو جیت عقی کہ وہ یعنی مجا ابن مرارہ حنفی شاپ نہیں تھے قبیلے بنو حنیفہ گئے تھے یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے مکلق تھے تو صحابہ میں سے ہیں نا مجا ابن مرارہ حنفی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اپنے بھائی کی دیت طلب کرنے کے لیے جس کو قتل کیا تھا بنو زحل کے ذہیلی قبیلے بنو صدوس نے خود مجا ابن مرارہ تو اسلام لا چکے تھے اور ان کے بھائی کو جو کافر تھا قتل کر دیا تھا بنو صدوس نے تو نبی علیہ السلام فرما لو کن تا علن لے مشکن جیتن جا التو لقی اگر میں کسی مشرق کو دیت دیتا تو تمہارے بھائی کی بھی دیت دے دیتا ولیکن چلو اس وجہ سے میں دیت تو نہیں دے سکتا کسی مشرق کی ولیکن کن کا مین اقبا البتہ میں تم کو اس کا ایوز دوں گا اقبا بانا ایوز فاقبال نبی صاحب قرآن سے تحریر لکھ کر دے دی ان کو نبی علیہ السلام نے سو اونٹ کی اس پہلے خمس میں سے جو نکالا جائے بنو زحل کے مشرقین سے حاصل ہونے والی غنیمت سے یعنی <خخ> قبیلے بنو زحل کے مشرقین سے جو مال غنیمت حاصل ہو اس کے خمس میں سے سو اونٹ تم کو دیے جائیں گے اقاد ملہ وہ سو میں سے کچھ حصہ تو انہوں نے لے لیا وہ اسلامت بنو ادھر بنوال اسلام لے آئے تو اب ان سے تو دیت نہیں مانگ سکتے فالا بہا بادہ مجا الا ابی بکرین تو بکیا اونٹوں کا مطالبہ کیا مجا کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے اور لے کر آئے ان کے پاس نبی علیہ السلام کا خط تو حضرت ابکر نے اس خط کو دیکھ کر ان کے لیے لکھ دیا بارہ ہزار سا یمامہ سے حاصل ہونے والے صدقہ میں سے اور تفصیل اس کی یوں تھی کہ چار ہزار سا گیہوں چار ہزار سا جو اور چار ہزار سا تما اور نبی علیہ السلام کے خط میں جو مرجا کے نام مرجا کے لیے لکھا تھا یہ مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم احاطہ کتاب من ان نبی صاحب لمجا اتب نے مرارتہ من بنی سلما انی عط متم من البل من اول خم سن یوخ من مشرقی بنی زہر اک بطن من عقی کی میں دیتا ہوں یعنی دینے کا حکم کرتا ہوں سو اونٹ اس پہلے خنس میں سے جو نکالا جائے بنوزہل کے مشرقین سے حاصل ہونے والے غنیمت میں سے کہہ دیتا ہوں کتن بن عقی اس کے بھائی کی دیت کے عوض میں اس کے بھائی کی دیت کے عوض میں